اللہ, اللہ محمد و رحمۃ الحمد آکشہ نرواشہ اور باقی تمام وڈشاہ اور انواع انو اور باقی تمام ورثار اور باقی تمام ورث و غرف اور سامعین کن سامل سلام عرض اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جن فضائل اہدویت کا سلسلہ درس فضائل اہلویت درس نمبر 35 سے ابلک یعنی چونکہ مجموعی طور پر شادات نامہ اور یہ کتاب عربین کو ملا کر پینتیسواں اندر ہے اور صرف کتاب ہے عربئین سے فضل المن کا یہ اکیسواں اندر ہے اور آج کی اس کتاب کا آخری حدیث ہے ویسے اس میں 38 حدیث نوٹ ہوا ہے کہ تقریب کتاب عروائین کے نام سے دو حدیث اس میں ہمیں نہیں ملا ہے اس حدیث میں اس کتاب میں نہیں آیا ہے تاہم کتاب کا نام اروین لکھا ہے لیکن کتاب کے اندر اٹھتیس حدیث سے دو حدیث اس میں جمع نہیں ہوا ہے تو قدمی نسخے میں دستیاب نہیں ہوا اسی اٹھتیس تک سے کتاب کا نام اروین شی فضائے امیر المون لکھا ہوا ہے تو اس کا اٹھتیس ون حدیث اور آخری حدیث اس کتاب کا کہ اروئین فی فضائل عامل المعومن چالیس حجیز امین العمین علیہ السلام کے بارے میں اس اسمنوان شادی امیر کا بیسر جمنان رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا تو اس میں و رویہ روایت کیا گیا رانجی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم باس فی نفی سریت ارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام کو ایک سریے میں بھیجا ہاں جی سریعہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں رسول اللہ نے شرکت نہیں فرمایا آپ نے اور کسی اور صحابی کے سرپرستی میں اصحاب کو جنگ کے لیے بھیجا لیکن آپ خود نے اس جنگ میں شرکت نہیں کر تو اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سریہ میں بھیجا بعص علی انفی سریتی اور رابع کہنے میں رسول اللہ علیہ السلام کو اس جنگ میں بھیجنے کے بعد آپ اپنے دونوں دست سے مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا فرما رہے تھے ربی کے نے ورعی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رافیعین یدہی آپ اپنے دونوں ہاتھ دست دستارے اٹھائے ہوئے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے یقون اللّہ اللہ لا نے حتٰ ترینی و اے اللہ تو مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ مجھے علیہ السلام کے چہرے انور کا دوبارہ جب تک زیارت نہ کرائے حتٰ یعنی لا ترینی یہاں تک کہ میں تو مجھے نہ دکھائے و علی علیہ ع علیہس کے چہر انور کو جب تک ان کی میں دوبارہ زیارت نہ کروں اللہ تو مجھے موت نہ دے اس حدیث سے ہمیں یہ واضح ہو جاتے علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کتنا چاہتے ہیں کتنا آپ سے محبت کرتے ہیں یا گر علیہ السلام کے چہرۂ انور کو زیارت کے کرنا بھی رسول اللہ اپنے لے باعش فخر سمجھتے ہیں اور آپ اپنے لیے باعث سے سکون سمجھتے ہیں باعث سرور سمجھتے ہیں یقیناََ نوئی نبی جس نے فرمایا نظر اللہ وش علی نبادت العلیہ السلام کے رخ انور کی طرف جانا عبادت ہے تو جہاں امت کے لیے عبادت تھے اور آپ کے لیے بھی عبادت تھے کیونکہ آپ تو اس سے بھی زیادہ بامارفت الداذم میں السلام کو دیکھتے تھے جو کہ علی کی حقیقت سے رسول اللہ ہی آگاہ تھے اس لیے آپ سے ایک مبارک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ علی آپ کی کما حق و معرفت اللہ اور میرے سوا کسی کو نہیں ہوا اور مجھ محمد کی کما حق و معرفت بھی اللہ اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ہوا اور اللہ تبارب تعالیٰ کی مارفت بھی علی مجھے اور آپ کے حق و معرفت کسی کو نہیں ہوا فرمایا تو یقیناً اس مولا علیہ السلام کے رسول اللہ ان سے کتنے محبت مدد کرتے تھے اس کا اندازہ آپ اسی حدیث سے کھل لیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جہات میں بیچ رہے ہیں اور دس بے دعا ہے کہ پروا عالم جب تک جو ہے اللہم لا اللّہ اللہ تم اتنی حتیٰ ترینی اللہ تم مجھے موت نہ دے اس وقت تک جب تک مجھے علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت نہ کرا دے اس کا مجھے دیدار نہ کرا دے تو اس سے معلوم ہوتا ہے علیہ السلام کی دیدار جو ہے کتنی عظیم ایک فضلت ہے امت کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں پرواد عالم ہم گناہ کو بھی جب ہم اس دنیا سے آحرت کے طرف سفر کر رہا ہو تو یا اللہ تو اپنی فضل و رحمت ہمیں تیرے حبیب انور صلی اللہ علیہ وسلم اور سلیم حسی علیہ صلی اللہ وسلم کے عقیقی خلیفہ امام اول سید الاولیاء سند الاولیاء مولا علیہ السلام کے ہمیں بھی جب تک ہمیں ان کی زیارت نصیب نہ کھیلے ان کے چہرۂ یا رخ انور ہمیں نہ دکھائے ہم سب کو اس دنیا سے نہ اٹھا پر نگارہ اور جب تک دنیا میں علی السلام اور اولاد علی ہمیں عاشق و موالی قرار دے پر پروگارہ اور ان کے سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے دین حق کے امیشا سر بلندی کے لیے خدمت کرتے رہنے کی ہم سب کو عطا فرمائے اور قلق عمد میں اسی مولا کے اور آپ کے اولاد تاہرین کی عقائد دو جہان سردار رمبیا سید المبیاء صم کے شفاعت کے ہم سب کو تمام عثمانوں کو لائک فرما آمین یا رب العالمین